اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش اله الا قريش بات شتاء وصيف رب هذا البيت سور پچلی س سورت ال کے ساتھ کل آپ کے سامنے آ گیا تھا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ چکا آج ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ذرا ترجمہ ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں قریش کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں اِلَا <وصویف> یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں یمن اور شام کے فَلْ الْبَيْتِ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے اس نے جھوٹ کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا مِّن اور بدامی سے انہیں محفوظ رکھا ایرا کے قریش یہ جو لام ہے اس کے اندر اس کا تعلق اگر ہم محضوب مان لیتے ہیں یہاں پر کہ یہاں اہلک نا محضوب ہے یہ نام کا تعلق اس اہلک نا کے ساتھ ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے ہاتھی والوں کو جو قریش کے دشمن تھے اس لیے ہلاک کیا کہ قریش گرمی اور سردی کے سفروں کے عادی تھے سفر کرنے کے عادی تھے تاکہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور سب کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا ہو کر مزید سہولتوں اور آسانیوں کا سبب بنے اگر ہم یہاں پر اہلت نہ مانتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا مانا یہ بنے گا اور اگر ہم یہاں یہ نکالیں اعجبو تعجب کرو اگر نام کا تعلق جو ہے اعجبو کے ساتھ ہو تو پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ تعجب کرو قریش کے معاملے سے کہ وہ کس طرح سردی اور گرمی کے سفر بے خطر آزادانہ کرتے ہیں اگر اس کا تعلق پھل یا ابوجو سے ہو پھل یا ابوجو سے لام کا تعلق تو معنی یہ ہوں گے کہ قریش اگر دوسری بے شمار نعمتوں کے بنا پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اس نعمت کی شکر گزاری کے طور پر تو ان کو ضرور عبادت میں لگ جانا چاہیے کہ ان کو سردی اور گرمی کے دو سفروں سے خاص لگا ہوا ہے جس سے ان کے معاش کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ان کو امن میں رکھنا سفر کے اندر اور ان کے دشمن کو حالات کر کے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا قریش یہ قبیلہ کی, کی ایک شاہ قبیلہ کینانا کی ایک شاہ ہے عرب کے اندر یہ قریش کے نام سے مشہور تھی اسلام سے پہلے ادنان کے قبائل تھے قبائل ادنان اسلام سے پہلے تمام قبائل عدنان پر اس کو برتری حاصل تھی اور اسلام کے آنے کے بعد تو قریش نے پوری ملت اسلامیہ نے پوری ملت اسلامیہ نے اس کی عظمت تسلیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو قریش کے مور سے اعلیٰ ہے اس تک جو ہے تیرہ پشتے ہیں اور اس سے اوپر آدنان تک ساتھ پشتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطرف بن ہاشم بن عبد مناف بن کس بن کلاب بن مرہ بن کا بن لوئی بن غور بن پہر بن مالک بن نظر قریش کا جو مورے سے آلہ ہے یہی نظر ہے نظر بن مالک بن نظر اسی کو قریش کہا جاتا ہے اور اس سے اوپر جب اوپر اپ اپ کا جو سلسلہ ہے کنانا خزمہ بن مدری کا بن الیس بن اوپر کا سلسلہ عدنان تک کیا پہنچتا ہے قبائل قریش کی تین شاخیں تھی کچھ قبائل تو وادی کے اندر آباد تھے جن کو قریش آباد یا قریش بقحا کہا جاتا ہے اور ان میں درج ذیل جو ہے قبائل شامل تھے بنی عبد مناف بنی اسد بن عبدالعضا بنی زہرا بنی تمیم بنی مخزوم اور کچھ قریش جو ہے وہ وادی کے باہر آباد تھے ان قریش کو ظواہر کہا جاتا ہے ان میں بنی ادرم بن غالب بن محارب بن محارب بنی فہر اور طرق یہ مکہ چھوڑ کر کہیں और کا آباد تھے اور یہ بنی اسامہ بنی لوئی आमान امان میں جا کر یہ آباد تھے اور بنی قسام جو ہے یہ یماما کے اندر آباد تھے جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ثابت ہے آدم علیہ السلام تک جو ہے وہ بھی ثابت ہے جی احادیث کے اندر ثابت ہے قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قریش کی وجہ تسمیہ پوچھی کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش ایک بڑا دریائی جانور ہوتا ہے تو یہ دریائی جانور جہاں سے بھی گزرتا ہے تو راستے میں جو بھی جانور آتا ہے موٹا ہو دبلا ہو ہر قسم کے جانور کو کھا لیتا ہے مگر اس کو کوئی نہیں کھا سکتا وہ سب پر غالب آتا ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں پاتا اس جانور کو کرش بھی کہتے ہیں قرش. اور قریش بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے ایمان اور احکام کے مکلف جو ہے وہ قریش ہی تھے اور باقی لوگ ان کے بعد مکلف قرار پائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ریکائط میں وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اسی لیے یہ لوگ انبیاء علیم السلام کے بعد مرتبے میں سب سے بڑھ کر اس لیے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش میں جب تک دو آدمی بھی رہیں یہ خلافت انہی میں رہے گی یہ خلافت یہ امر جو ہے انہی میں رہے گا اور بخاری شریف کی ایک حدیث فرمایا جب تک قریش دین کو رکھیں گے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مکہ مکرمہ یہ ایک ایسی جگہ آباد ہے جہاں نہ ہوتی ہے نباقات باغات ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو حل مل سکے غلہ مل سکے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے اور بیوی بی کو اس مقام پر چھوڑا تو اس وقت یہ دعا فرمائی تھی اے اے ہمارے اپنی نسل کو ایسی جگہ آباد کر دیا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں یعنی آپ کے خانہ کعبہ کے پاس اے ہمارے مالک نیت یہ ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرے لہذا آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرمائیے اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تو اس لیے اہل مکہ کا جو معاش کا مدار تھا وہ تجارت کے اوپر تھا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کریں باہر جا کر اپنی ضروریات باہر سے اپنی ضروریات پوری کریں حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم ہاشم نے قریش کو دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے آمادہ کیا ملک شام ٹھنڈا ملک ہے اس لیے گرمی کے موسم میں وہاں کا سفر کرتے تھے اور ملک یمن گرم ملک ہے اس لیے سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے اور یہ جو قریش تھے یہ بیت اللہ کے خادم تھے اس لیے تمام عرب کے نزدیک ان کا احترام تھا اور ہاشم جو ہے یہ سب کے سردار تھے اور ان کا طریقہ یہ ایسا کہ تجارت کے اندر جو منافع نفع آتا وہ قریش کے امیروں اور غریبوں میں سب میں تقسیم کر دیتے تھے اسی طرح ان کا غریب آدمی میں مانداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر مزید یہ احسان فرمایا کہ ہر سال یہ دو سفر کرتے تھے اللہ نے اس سفر سے بھی بچایا کہ مکہ مکرمہ سے جو ملے ہوئے علاقے ہیں ان کو سر سبز بنا دیا سرخیز بنا دیا اور جو ارد گرد قریب کے علاقے تھے وہاں کے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا تو وہ لوگ جو بچ جانے والا غلہ وغیرہ ہوتا یہاں پر آکر فروخت کرتے تھے اس لیے ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی وسعت کے اندر اسی انعام اور احسان کا ذکر ہے رب البیت تو یہ قریش کو خصوصی طور پر اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے اور انعامات کا شکر ادا کرے اللذی من جوع کے اندر قریش کے لیے قریش مکہ کے لیے تمام عظیم نعمتوں کو جمع کروا لیا جو انسان کی راحت اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہے اور آمن من خوف دشمنوں ڈاکوؤں اور ناگہانی آپتوں اور امراض وغیرہ کے خوف سے ان کو امن میں رکھا یہ بھی نعمتیں ہیں یہ سورہ قریش کی تفصیل مکمل ہوگی باقی سورہ معون یہ انشاءاللہ کل کریں گے